شہید اسلام ڈاٹ کام خالق کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبل کتاب کے شتوا نمبر کتنی ہے جی چار شا نمبر چارت مالی شتوا نمبر چار خیانت مالی یہ یہودی جو ہے نا مال میں بھی خیانت کرتے ہیں اس میں مال میں بھی خیانت کرتے ہیں خیانت مچھ اور اہل کتاب میں سے من وہ لوگ ہیں کہ اگر امانت رکھے تو ان کے پاس ڈھیر مال کنتار کہتے ہیں بڑے خزانے کو یہ جو میں لفظ کہتا ہوں نا ڈھیر مال وغیرہ تمہیں ذرا سادے نظر آتے ہوں گے لیکن یہ مانے ہیں پرانے لوگوں ہوں شاہ عبد القاجرحمۃ اللہ علیہ مجھے بڑے پسند آئے گے جی ڈھیر مال تم آج کل بڑا خزانہ کہتے ہو گے اچھا جی اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ڈھیر مال تو ادا کر دے گا اس کو تیری طرف لاکھوں روپئے امانت رکھو تو ادا کر دے گا و من ہوں من ہنتا من بے یعنی باغ اہل کتاب امین ہے کیا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام بارہ تھے اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ اگر امانت رکھے تو اس کے پاس ایک دینار تو نہیں ادا کرے گا اس کو طرف دے رہے گا اور بالکل نہیں دے گا ایک دینار بھی کھا جائے گا تو کیا ہوا اللہ ما تم تال ماں مگر جب تک رہے تو اس کے اوپر کھڑا ہونے والا ہاں تو اس کے سر ہو جائے نا بالکل سر پہ کھڑا ہو جائے تو پیر ادا کرے گا یہ کام کون کر سکتا ہے سیر پہ کھڑا ہو جائے پٹھان کیا پٹھان سمجھے جی پٹھان جو ہے وہ سیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے سمجھے جی؟ وہ نہیں چھوڑتا کہتا نہیں چھوڑے گا ہمارے یہاں ہے ایک دوست ہمارا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے لوگ اس سے ادھار لے جاتے ہیں پھر نہیں دے دے ڈنڈا ہو کے کھڑا جاتا تو تیرے باپ کچھ نہیں کرا بھائی تو اچھا کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں مگر جب تک رہے گا تو اس کے اوپر کھڑا ہونے والا زالے کا بین نام سب خیانت سبحب خیانت یہ خیانت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک غلط مسئلہ بنا رکھا ہے کیا بنا رکھا ہے غلط مسئلہ بنا رکھا ہے کہ یہ جو ان پڑھ ہیں نا ان پڑھ سمجھتے تھے عرب والوں کو ان پڑھ لوگوں کا مال کھا جاؤ تو کوئی حرد نہیں ہم تو بلا لوگ ہیں نا اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب کے لیے جائز ہے ان پڑھ لوگوں کا مال کھا جانا ہے سبب ایران رکھنا یہ یقینت اس سبب سے کہ بے شک وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی الزام شبیر کام نہ نہیں اوپر ہمارے ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی الزام ان کا مال کھاتے رہو کئی حال نہیں آج کل کے پیر بھی ایسے کرتے ہیں ان پڑھوں کا مال کھاتے ہیں پیر جب دورے پہ جاتا ہے نا مریدوں کے پاس تو آٹھ دس آدمی مچھ ڈنڈے انہوں کو کہتے ہیں مش ڈنڈے ایسے ساتھ رکھتا ہے پر گیا زبردستی جاتے ہیں مریضوں کے پاس چاہے دعوت کرے نہ کرے دعوت کھائی مرغے کھائے اور گاؤ مرید یہ جو اچھا بیل کھڑا ہوا ہے نا یا اچھی بھینس ہے یہ مجھ کو دے دے وہ کہتے ہیں حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب آدمی ایک بھینس ہے یا ایک گائے ہے ایک بائل. نہیں وہ حکم کر دیتا ہے وہ ڈنڈے ہوتے ہیں نا ان کو حکم کر بالکل زبردستی لے جاتے ہیں بینس لے جاتے ہیں ہوتا رہتا ہے تو یہ آج کل کے پیر کہہ رہے میرے ایک دوست مجھے ملے وہ کہنے لگے کہ ماشاء اللہ آپ کے بھانجے بتیجے میرے پاس آم لے آتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا میں نے کہا پتہ ہے کس چیز کے عام لے آتے ہیں تیرے پاس اور کس کے من کا چوری کرتے ہیں میرے بھتیجے میرے بھانجے چور ہیں بھروچے ہیں کوئی چوری کرتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا خود تمہاری بھی غلطی ہے کیسے میں نے کہا تم نے ان کے ذہن میں ایسا بلا دیا ہے نا کہ شیعہ مرتد ہیں فلاں کو چاہیں فلاں کو کا مال کھو تو ہمارے ساتھ شیعوں کے باغ ہوتے ہو شیعوں کے باغوں سے آم توڑ لاتے ہیں کہتے ہیں شیعہ کا مال خانہ کیا ہے جائید ہے او oh, وہی آم تجھے کھلاتے میں نے کہا ان کو کہو ٹھیک ہے شیعہ جو کچھ بھی ہیں کافر کافر شیعہ کافر نعرے لگاتے ہو تم سمجھ رہے ہو نا اس پارٹی کو سمجھ رہے ہو سمجھے یہ نعرے مارے لگاتے ہو اپنی جگہ پہ لیکن خدا رہا انہیں یہ تو نہ کہو کہ شیعہ کا مال خانہ جائز ہے چوری کر کے لے آتے ہیں یہ بھتیجے میرے باندھ تمہیں چوری کام کھلاتے ہیں پھر خیر ان کو سمجھایا گیا ٹھیک ہو گئے میں نے کہا مسئلے کو تو اپنی جگہ رکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت کے جاؤ حدیث عبادت میں میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ اہل کتاب کے گھروں کے اندر بغیر اجازت جاؤ اور نہ اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پھل توڑ کے کھاؤ خوش رات حضرت نے بنوایا سمجھے جی ڈبلو ڈبلو کافروں کا مال یہ کھا نہیں سکتے کافر کا مال اس وقت کھانا جائید ہے جب تم جہاد کرو ان کے ساتھ کیا باقاعدہ جہاد کرو اور کافروں کو جہاد کے اندر شکست دے دو پھر وہ مال کیا بنے گا مال غنیمت بنے گا یا اس کو مال غنیمت بنا دو گراس کو چوری توڑ کے آؤ عام جی ہاں یا ان کے گھروں کی چوری کرو عورتوں کے زیور لے آؤ کہو یہ مال غنیمت ہے مال غنیمت بھی اس وقت ہوتا ہے ہر وقت نہیں ہوتا دیکھو جی کیا کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر ان پڑھوں کے بارے میں کسی کے اس کا الزام بولنا اللہ قز <الْقَضِر> یہ تقزیب ہے ان کے قول کی یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ کہ خدا نے کہا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ مول حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں بلا من اوفا پیادی تردید کو یہود اس میں کول یہود کی تردید بھی ہے اور قوانین پیش کر رہے ہیں قانون نمبر ایک تردید ہے قول یہود کی اور قانون نمبر کہ کیوں نہیں وہ شاستے پورا کرتا ہے بے عادی اپنے آہد میں اللہ تعالی کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے پورا بندوں کے ساتھ جو وعدہ کرتے وہ بھی پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے پس بے شک اللہ محبت رقم تقین کے ساتھ یہ قانون نمبر ایک آ گیا اب قانون نمبر دو ہے پہلے قانون کے اندر کیا تھا جی اپنے آہد کو پورا کرو اور تقوی اختیار کرو اب ان کے خلاف قانون نمبر دو بے شک وہ بولو کہ خرید کرتے ہیں اے وال اللہ کے وعدے کے اللہ سے بھی وعدہ کیا تھا انہوں نے نہیں دی. تورات جو پڑھتے تھے تو خدا کے ساتھ وعدہ کرتے تھے یا نہیں کہ ہم تورات پہ عمل کریں گے تو تورات کے اندر حضور کی بشارتیں نہیں تھیں تورات میں توحید نہیں تھی اور اس کے بجائے شرک کرتے تھے بے شک وہ لوگ خرید کرتے ہیں بعض اللہ کے ہاتھ کے اور عبادت اپنی قسموں کے آپس کی قسمیں بھی توڑ دیتے تھے اور کیا لیتے تھے سامنا کلیلہ قیمت تھوڑی لهم سمراج سمراج لکھو یا نتائج لکھو ان کے نتائج یہ ہیں نتیجہ نمبر اے یہی لوگ ہیں نہ ہوگا حصہ واسطے ان کے آخرت کے اندر نتیجہ نمبر اے غل محم اللہ نتیجہ نمبر اور نہ بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ شفقت کی بات نہیں کریں گے شفقت کی ہمجے غصے ہی کریں گے ولا جن ذر نمبر تین اور نہ نا ناظر رحمت فرمائیں گے طرف ان کے دن قیامت کے ولا ذکی نمبر چار نہ پاک کریں گے ان کو اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک نمبر پانچ وائن فریق نہ بال کتاب یہ شکوہ نمبر کتنی ہے جی پانچ پہلے خیانت مالی تھی اب خیانت علمی ہے پہلے خیانت مالی تھی اب کیا ہے جی خیانت علمی علم میں بھی خیانت کرتے ہیں ویسے جی تورات کے اندر اور چیزیں گھسا دیتے ہیں تورات میں اور چیزیں گھسا دیتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو ایسے مروڑ کے پڑھتے ہیں نا آدمی سمجھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں کتاب پڑھ رہے ہیں طورات پڑھ رہے ہیں مثال مشہور آئے ہوگی غلط لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہ ہوگی غلط ایک آدمی ملا کے پاس آیا کہنے لگا ہمیں ختم کے لیے بندہ چاہیے ختم کے لیے اس کے پاس آدمی تھا نہیں جی؟ تو یہ ختم نہیں دیتے اس کے اوپر ختم دیتے ہیں بریبی یہ تام رکھتے ہیں اس کے اوپر ختم دیتے ہیں تو آدمی نہیں تھا وہ لڑکا آیا تھا نہیں ہزارہ بیا زرے کو پڑتا تھا تو ملا نے علیحدہ اس کو کر دیا ہاں تو ایسے یا لامون پھر آنکھوں بچوں رسول ختم ہو گیا ٹھیک ہے عجیب تو یعنی لے جائے سارا جیسے کیا پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ہو جا رہا بھائی کو سندے تو اسی طرح وہ یہودی خبیص بھی ایسے کرتے تھے وہ تورات جو پڑھتے تھے نا اس انداز کے اندر پڑھتے تھے کہ آدمی کیا سمجھتا تو تورات پڑھ رہے ہیں کیا حالانکہ اپنی طرف سے عبارت ہوتی تھی غلطی عبارت انداز نہ کرتے اندازہ ہوئی تھا تو پڑھنے کا دیکھو جی غور فرمائیے شکوا نمبر کتنی ہے جی پانچ خیانت علمی و انمل فریقہ اور بے شک ان میں سے ایک گرا ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے مروڑنے کا من سمجھا ہے نا یعنی الفاظ ہیں اور لیکن ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب پہ لتاف ثبو ہو تاکہ گمان کرو اس کو کتاب سے وہ محرف چیز کو کتاب سمجھو حالانکہ نہیں ہوتی وہ کتاب سے بقول اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہوتی اور کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں کہ ہم بکواس کر رہے ہیں ماکان علیہ بادشر نہیں جوتی یہ اضالۂ شب ہے حو پانچ شکوے آ گئے ہیں نا اب آ کے یہ ازالہ شبہ ہے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو شہید اسلام میں نے حرض کیا تھا کہ وہ نصارہ ہے نا نجران کے تو ان کے ساتھ کون شامل ہو گئے یہود مدینہ بھی شامل ہو گئے تو یہود مدینہ میں سے کسی نے بکواف کر دی کہنے لگا محمد کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے عیسائی حضرت یہ سعلیہ السلام کو پوجتے ہیں ہم بھی آپ کو پوجیں آپ کی عبادت کریں آپ کو رب مانیں کہ آپ یہی سمجھتے ہیں دعویٰ اس لیے کیا ہے نبوت کا کہ عیسیٰ کی طرح ہم آپ کو معبود مان لیں آپ کی پوجا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے اعتناظر کی کہ نو اللہ میرا محبوب بلکہ کوئی نبی اس قسم کا مدعی نہیں ہوتا کہ مجھے معبود مانو اللہ کے سوا اظہار شبو لکھا ہے ماکان والے بادشر نہیں لائک واسطے کسی بشار کے بشار کے اوپر ہاشا لکھو لے محمد بلال عیسا بشر پہ ہاشا ہے لے محمدن بلال عیسا تفسیر مظہری آپ متفسیر مظہری کے حوالے سے معلوم ہوا کہ یہاں بشار سے مراد کون ہیں محمد کریم علی صارم تو حضور بشار ہوئے یا نہ ہوئے نہیں لائق واسطے کسی بشار کے یہ کہ دے اس کو اللہ تعالی کتاب یہ لکھ لو جی موان از شرک شرک کے موانے پائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب شرک سے روکتی آئی نہیں موانے از شرک لکھ کے کتاب کے اوپر نمبر ایک لکھ لو کہ اللہ کی کتاب بھی شرک سے روکتی ہے لکھ لیا موانے از شرک یہ کہ دے اس بشار کو اللہ تعالی کتاب وال حکماں فاہم دین یہ نمبر دو لکھو یہ شرک سے مانے نمبر دو فاہ دین ون نبوت یہ مانے نمبر کتنی تین نبوت بھی روکتے ہیں شرک سے کہ اللہ تعالی کسی بشر کو کتاب دیں فام دین دیں نبوت دیں تو معلوم ہوا نبوت کس کو ملتی ہے بشر کو کتاب بھی بشہ پہ نازر ہوتی ہے پھر کہے واسطے لوگوں کے کہ ہو جاؤ تم بندے میرے سوائے اللہ کے ہو جاؤ تم بندے میرے سوائے اللہ کا نبی خدا کا بندہ بناتا ہے یا اپنا بندہ بناتا ہے دیکھو اتنا روکا آ کہ نبی یوں نہیں کہتا کہ میرے بندے بنو لیکن مولوی احمد رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے بندہ اپنا کر لیا پھر تجھ کو کیا دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر تجھ کو کیا ہم مصطفیٰ کے بندے ہیں اور حضور نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا ہے ادھر کیا ہے حضور اپنا بندہ بناتے ہیں خدا کا بندہ بناتے ہیں اس بشار کے لئے بھی نہیں یہ کہ کہے کہ میرے بندے بنو اللہ کے سوا لیکن وہ کہتے ہمیں عبد المصطفیٰ فخر کے ساتھ کہتا ہے اور حضور نے خود ہمیں اپنا بندہ بنا دیا ہو جاؤ تم بندے میرے سے ولاکن ولاکن کون ربا نی کون سے پہلے یقولو و ہے لیکن وہ نبی کہتا ہے کہ ہو جاؤ تم وہاں بھی نبی یہ نہیں کہتا کہ تم عبد المصطفیٰ بنو نبی کا کہتا ہے تم وہ بھی بنوا قرآن ہے کہ وہ کہتا ہے او وہ ہم ہیں عبد المصطفیٰ پھر لیکن قرآن کہتا ہے کہ نبی عبد المصطفیٰ نہیں بناتا نبی نبی کہتے تم وہ بنو بلاکن یقور کیا ہے اللہ والا بناتے ہیں اللہ والے بولو بے ما کن تم تو اللہ مونر کتاب یہ مختصی لکھو اس کا مختصی اللہ والے بس سبب اس کے ہو تم سکھلاتے ہو کس کو کتاب کو بب معن تم تدرسون اور بس بس پہ کہ ہو تم پڑھتے یہ مقتدی نمبر دو ہے تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو دوسروں کو کتاب بھی کیا سکھاتے ہو تو اللہ کی کتاب میں کیا ہے عبد المصطفیٰ بنو یا اللہ والے بنو اللہ کے بندے بلو بلا یومرقم اور نہیں حکم کرتا نبی تم کو یہ کہ بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو کیا رب بناؤ ایامرکم کیا حکم کرے گا تم کو ساتھ کفر کے معلوم ہوا کہ نبیوں کو رب بنانا کیا ہے کیا ہے کفر ہے کیا حکم کرے گا تم کو ساتھ کفر کے بعد اس کے کہ تم کیا ہو مسلمان یہ بات سمجھ یا نہیں ہے سمجھ اب دیکھو مسئلہ ختم ہو گیا ان کا مناظرہ بھی ہوا مبالہ بھی آ ان کو دعوت بھی دی گئی شکوے بھی بیان کیے گئے اب ان کو کہا دیا ہے تو عقل کرو نبی آخر الزمان تو وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے احاط لیا تمام نبیوں سے کیا لیا عہد لیا پہلے عالم ارواح کے اندر اہد لیا پھر ہر نبی کو نبوت ملی اور دنیا کے اندر بھی کہا عہد لیا کہ نبی آخر زمان کا زمانہ اگر تم پا لو نبیوں تو تم نے بھی ایمان لانا ہے اور اگر تم نہ پاؤ تو اپنی امتوں کو وسیعت کر کے جاؤ ان میں سے جو ہی زمانہ پائے حضور کے ساتھ ایمان جب ایسا نے جس کے بارے میں تمام انبیاء سے عہد لیا گیا سب سے اونچی شان والا اس کو تم کیوں نہیں مانتے اب غور فرمائیے جی واحد خضلث النبین اس بات رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بات رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور جب لیا اللہ تعالی نے پخت آبادہ تمام نبیوں سے میساک پر حاشہ رکھ لیجیے میسا کا محل اول عالم ارواح میسا کا محل اول عالم ارواح دیکھ لیا جی اور محل ثانی دنیا بذریہ واہج میث کا محل اول عالم اربا اور محل ثانی دنیا بذریٰ بھائی حوالہ بھی لکھ لو بیان اور قرآن حضرت خان بھی رحمہ اللہ تعالی اور محل ثانی دنیا بذریعہ بھاٮٔ تو عالم ارواح کے اندر بھی اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا اور دنیا کے اندر بھی وہی بیچ کے ہر نبی سے یہی وعدہ لیتے رہے کہ نبی آخر زمان کے ساتھ ایمان لانا ہے جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ سب نبیوں سے لما آتا ہے تو گم تشریح میسا تشریح میثا جب تو میں تم کو کتاب اور حتمہ دی پھر آئے تمہارے پاس رسول عظیم و شان رسول نکرا یا نہیں تنقیر برائے تعظیم عظیم و شان ضرور لکھو پھر آئے تم سب کے بعد رسول عظیم و شان تو وعدہ سب نبیوں سے لیا گیا نبیین میں اللہ فلام کیا بعض سے لیا گیا وعدہ سب نبیوں سے لیا گیا سما جا کوم کا خداب بھی سب نبی ہیں یا باغ ہیں تو سب نبیوں کے بعد کون ہے میرے حضرت آئے یا نہیں سما جا پھر آئے تمہارے سب نبیوں کے بعد رسول عظیم الشان تصدیق کرنے والا واسطے ان کتابوں کے جو تمہارے ساتھ ہیں لا میں نونہ بہی البتہ ضرور ایمان لانا تم نے ساتھ اس کے دل سے البتہ ضرور ایمان لانا تم نے ساتھ اس کے دل سے والا تنسر اور البتہ ضرور مدد کرنا اس کی جوارے سے ایمان لانا دل سے مدد کرنا کس یہ ظاہر یاد آ اچھا اب وہ پرحاشے پہلے کھلو و او مب اون نبیوں کی امتیں بھی آتی اس میں یا نہیں بھائی جو حکم نبی کو ہوتا ہے اس کی امت کو ہوتا ہے یا نہیں تو سارے نبیوں پہ جب حکم ہے حضور پیمان اللہ نے کہا تو ان کی امتوں کو ہے یا نہیں تو لکھ لو باہ او ما, ما ان کی امتیں تب اون جلالین شریف کا حوالہ باہ او مام ہوم تب یہ امتوں کو بھی حکم ہے کالا اکر تم احتمام میساک نمبر اب دیکھو میساک کا اتمام بھی ہو رہا ہے اہتمام میساک نمبر ایک فرمایا کہ اقرار کرتے ہو تم وہ خاص تمال اسری اور قبول کرتے ہو تم او پر اس مضمون کے میرے احد کو اسر کا میرا لفظ بوجھ ہے نا بوجھ سے وہ راز اور قبول کرتے ہو تو اوپر اس مضمون کے حال میرے کو تو کیا عرض کیا قالو اکرنا سب نبیوں نے کا اقرار کیا ہم نے یہ احتمام ساغ نمبر ایک آ گیا آگے کالا فش حدو احتمام میساگ نمبر دو پر میں بس گواہ ہو جاؤ تم اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں سے ہوں ہاں سب نبیوں سے پختہ یا خود خدا گواہ بن گئے میرے آقا کی نبوت پہ کون گواہ بن گئے خود خدا سبحان اللہ اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والا کا انجام مورجام پر جس شخص نے اعراض کیا بعد اس کے جس شخص نے راز کیا بات اس کے پولا پاپ سے کن بس وہی ہی کافر ہیں پاپ سے کے نیچے لکھو کافر ہوں کامل پاس کافر ہیں بس وہی ہی کافر ہیں اس پہ آپ ایک شبو کریں گے لیکن میں شب ہو آپ کا دفع کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا تو امتیں بھی آگی یا نہ آئیں آ گئی نا تب اے کرنا کس کا کام ہے نبی یہ کر سکتے ہیں تو کون کرے گا امت کرے گی نبی تو معصوم ہے قسمت ہے تو لہذا یوں لکھو من طب اللہ باد کا من العم پمن طو اللہ مینالعم ضر لکھو نبی نہیں اراز کر سکتا امتوں میں سے جو ہی اراز کرے گا وہ کیا ہوگا کافر قافر من کافر میرے عزیز میں نے جو یہ تشریح کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے وہ خوب ہے یا نہیں ہے مفسرین کچھ اور بھی تشریحیں کرتے ہیں اور تشریح وہ یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عاد لیا گیا کہ تیرے بعد جو نبی آئے نا اور سمع جاگ و رسول کا معنیٰ یہ کرتے ہیں کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تیرے بعد جو نبی ہے تو اس کی نصرت کار اور نبی سے عہد لیا گیا کہ تیرے بعد جو نبی ہے تو اس کی نسرات اگر تو زمانہ نہ پائے تو اپنی اُن کو کہہ دے یعنی ہر نبی سے بعد والے نبی کا عاد کیا گیا آپ دیکھو حضرت یاہیہ یا علیہ السلام تھے وہ پہلے پیدا ہوئے ان کو نبوات پہلے ملی تو عیسہ علیہ السلام بعد میں تصدیق انہیں دی دیا نہیں وہ کی تھی نا بھوت سار السلام اور ہارون علیہ السلام کو قریب قریب نبوات ملی علیہ السلام کو کوہ طور پر نبوات ملی پھر عرض کیا کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے پھر ان کو جلدی نبوا ملتی انہوں نے مسالے تصدیق کیا نہ کی تو یہی یہ ہے لیکن میں نے جو تقریر کی ہے نا میں نے سارا میسا کس پہ لگا دیا ہے حضرت پہ لگا دیا ٹھیک ہے نا اور میرے پاس دلیل ہے بازی کہ میسا کس سے لیا گیا ہے سب نبیوں سے نبی اشتراک ہے نہیں سما جا کم کم کا کتاب کس کا ہے سب نبیوں کو تو سب نبیوں کے بعد کون ہے سما کے لوگ کون لائے میرے حضرت آئے تو آپ کی ختم نبوت بھی ثابت ہو گئی یا نہ ثابت ہو گئی اور آپ کی شان بھی ثابت ہو گئی کہ سب نبیوں سے یہ بات ہے خطم نبوت بھی ثابت ہو گئی سب نبیوں سے یہی بات اب یہ خبیر جو کہتا ہے میں نبی ہوں اگر حضور کے بعد یہ نبی بنتا ہے تو حضور خاتم نبی رہتے ہیں نبی تو سب سے آخر میں آئے تو یہ آخر کے اندر آتی ہے. اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی آفا غیر دین اللہ. یہ ہے. زاجر ہے زاجر. جو اسلام کو چھوڑتا ہے اس پہ زاجر ہے زاجر کے اسلام اب جو لوگ کہتے ہیں جی سارے مذہب برحک ہیں اللہ تو زاجر دے رہے کہ دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول نہ کرو کیا پاس اللہ کے دین کے سوا یا ببول دوسرے دین کو طلب کر رہے ہیں والتضی نمبرے حالانکہ اللہ کے تابع ہو چکی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں آئیں تو کا رہا خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ یہ اوپر حاشے پہ لکھو تو ان کا حاشہ لکھو جی احکام تشریعیہ میں تمام چیزیں اللہ کے تابے ہیں خوشی کے ساتھ احکام تشریعیہ میں اور کرہن کے ساتھ لکھو احکام تقوینیا میں خوشی کے ساتھ تابع ہیں آ کامیں में میں اور کرہن تابے ہیں کس کے اندر آ کام تکنیا میں, میں. بھائی اب نماز جو پڑھتے ہو تم خوشی سے پڑھتے ہو یا نہیں یہ تو ہے لیکن جب بیمار ہوتے ہو خوشی سے بیمار ہوتے ہو تمہارے اپنے اختیار میں ہے کہ اللہ مجھ کو سر کا در دے دے گا خوش ہو بیماری دے دے تو خوش بیماری کے اندر تم تابع ہو جاتے ہو تو یا کران چاہے پسند نہیں بھی کرتے لیکن تابے ہو جاتے ہو بیماری آ جاتی ہے موت جب آتی ہے موت کو روک سکتے ہو تو موت کے وقت بھی تابے ہو جاتے یا نہیں تو یا کران کر یہ آکام تکوین یا سمجھے تو تشریح میں کران آکام تکوین بھائی لہجر یہ مختصی نمبر دو عالمِ دنیا میں ہر چیز اللہ کے تاب ہے اور ہم نے لوٹنا بھی کس کی طرف ہے اللہ کے ہاں لوٹنا ہے تو یہ دو چیزیں مقتدی ہیں مقتضی ہیں کہ ہم دین اسلام پہ قائم رہیں الا مابلّہ حاصل حقیقت اسلام جب کہا گیا کہ اسلام پہ چلو تو سوال ہوتا ہے کہ اسلام کی حقیقت بتاؤت اسلام آپ فرما دیجیے ایمان ہم ساتھ اللہ کے ساتھ اس کتاب کے جو تاریخی ہمارے اوپر اور ساتھ اس واحد کے یا مراد کہہ لو واہ کیونکہ یہ جو انبیاء آ رہے ہیں نا بعض پہ کتابیں اتنی بعض پہ صحیح سے اترے اور سات اس واحد کے جو اتارے گئے کس کے اوپر اتارے گی ابراہیم اسماعیل عیساق یاقوب ان کی اولاد بما اوتیا موسیٰ و جو کچھ دیے گئے موسیٰ عیسیٰ باقی نبی اپنے رب کی طرف سے ہمارا سب کے ساتھ ایمان ہے یا نہیں دید لیکن یہودی جو ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں یہودی اسی طرح ہی صحیح جو ہیں وہ انجیل کو مانتے قرآن کو نہیں مانتے ہم سب کو مانتے ہیں لال فر کو بین آدمِ نم کیفیت ایمان کیفیت ایمان ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہاں کس تفریق نفی کی گئی ہے بتائیے ہاں کہ بعض پہ ایمان نہ بعض پہ ایمان نہ باقی تفریق کے مراکب تو ہے تل کر رسل فضل نباد الہ آباد